نہیں دیکھیے وہ غلطیاں تو دس ہزار ہو سکتی آپ تو مجھے غلطی بتائیں کہ یہ غلطی اگر کوئی کرے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں آپ کچھ نشاندہی کریں ہاں یہ ہے یہ دونوں ہاتھوں سے ایسے گھٹنوں سے پجاما یا پتلون کھینچ کر سدے میں جانا ایک وقت میں دو ہاتھوں کا استعمال کرنا یہ فیلے کثیر ہے اور یہ نماز کو توڑ دیتا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک جو میں بارہ کہہ چکا آپ سے کہ عموماً لوگ موہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نے کسی بزرگ سنا تھا کہ دل سے نماز پڑھی جائے تو بھائی دل سے نماز پڑھنے کا مطلب ہے خوشو اور خضو ہو یہ یہ نہیں کہ تلاوت نہیں کی جائے جہاں کہیں بھی پڑھنا ہے اوراد و وظائف ہوں تلاوت ہو نماز میں یہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں اور خالی آپ لب بھی ہلاتے رہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ زندگی بھر ایسی نماز پڑھیں اور اس کی وجہ ہم بارہ کہہ چکے کہ دین بغیر سیکھے نہیں آئے گا آپ سوچتے ہیں چھوٹے موٹے کام بھی اگر ضرورت پڑ جائے بجلی کا پلک بھی خراب ہو جائے تو آپ صحیح نہیں کرتے کہ بھائی کرنٹ لگ جائے گا آدمی مر جاتا الیکٹریشین کو بلاتے اور دین کے مطالق ہمارا تصوری ہے. خود بخود آ جائے گا نہیں آئے گا علما کے ساتھ بیٹھیں ان سے پوچھیں اپنی نمازوں کو صحیح کریں اتناوت آپ کے پاس ہوتا ہے کسی بھی اچھے خواہاں امام یا موزن کے پاس بیٹھیں اطحیات کو صحیح کر لیں سور فاتح کو صحیح کر لیں چار صورتیں کم سے کم صحیح کر لیں چاہے اسی کو پڑھیں ساری زندگی مگر صحیح پڑھیں جو جو چیزیں نماز میں پڑھنے والی ہے دعائے قنوت ہے یا اور چیزیں کم سے کم اتنا تو صحیح پڑھ لیں آ کہ آپ کی نمازیں جو ہیں کی حفاظت ہو اور نمازیں خراب نہ